دوسری غلط فہمی کہ علماء نے حق بات کو نہیں بیان کیا اور وہ ان کے فتوی جو ہے وہ فلاں فلاحوں قرآن کی مرضی سے ہوتے ہیں اپنی مرضی فتوا دیتے ہیں ہمارے استاد ہیں شیخ ابراہیم فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے قسم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہمارے علماء نے حق بات کہی ہے اور انہوں نے حق بات اسے بیان نہیں کیا کھول کھول کے بیان کیا ہے وضاحت کے ساتھ اور نصیحت بھی کی ہے امت کو اور شیخ صاحب اللہ, اللہ وہ فرماتے ہیں اس تحمت کو جو ہمارے علماء پہ لگی ہے وہ فرماتے ہیں وہ اللہ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں ان نے فی مجلس القضاء مجھے قاضی بنے ہوئے تیس سال ہو گئے ہیں تیس سال انی الفیم جس القواء اللہ ات ابار ہم نے کبھی کوئی فتویٰ نہیں دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے جواب دے ہوں گے اس کو اپنا دین سمجھتے ہیں اور حق کی بات ہم نے کی ہے آج ان کی عمر ساٹھ سال کے قریب ہے کیا مرنے سے پہلے جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور کس لیے موت کے ڈر سے وجہ سے زندگی اپنی صرف ایسی برباد کر دی